کرانا مختارم عردن کو احمد شرح خان سے دا دا ایم تری دا پارا زمنگ دکان پتہ سات عشا توید سنت کیسٹ این سیڈ مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو پورشوسو <سؤال> <سؤال>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 وعلى آل إنك حمید مجید. اللهم بارک ہمارکال محمد کم جمیہ توحید توہین واسانہ سلا سرگوبا کے زیر اہتمام آج کی اس عظیم شان سالانہ کانفرنس کے اندر وعدہ کے مطابق رب کا انعت نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی خلوص دل کے ساتھ دعا فرمائیے کہ پرور دکار عالم آپ کی تشریف آوری میری حاضری مل بیٹھ کر قرآن و سنت بیان کرنا سننا محض اپنی رضا کی خاطر قبول و منظور فرما کر ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے ہے آج کے ہمارے موجودہ ماحول موجودہ سوسائٹی اور معاشرہ کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی رب کائنات کی ایک خصوصی نعمت جس سے آج ہمارا پتن عزیز محروم نظر آ رہا ہے وہ خصوصی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مطیت کرتا اتفاق اور اتحاد کلمہ پڑھنے والے افراد کے درمیان اتفاق موجود نہیں رہا وحدت موجود نہیں رہی یگانگت موجود نہیں رہی اور یہی وجہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کی تنزلی کی جب کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان اتفاق تھا تو مٹھی بھر ہزاروں پہ غالب آ جایا کرتے تھے آج اتفاق و اتحاد کی عظیم و شان نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے باوجود کثیر تعداد میں ہونے کے ہم مٹھی بھر اسرائیل سے خوف زدہ ہیں مٹھی بھر یہودیوں سے خوف زدہ ہیں اگر ہمارے درمیان اتفاق ہوتا ہمارے درمیان یدانگت ہوتی ہمارے درمیان اتحاد والی نعمت موجود ہوتی تو کثیر تعداد ہونے کے باوجود ہمیں اقلیت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی آج کلمہ پڑھنے والے غیر مسلموں سے ڈر رہے ہیں آج پرانے پاک کو آخری کلام ماننے والے کلمہ نہ پڑھنے والوں سے ڈر رہے ہیں آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا غیر مسلموں سے خوف زدہ ہیں خواجہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا آج سے کئی برس بیشتر اے خاصا خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے وہ تیج بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پر دیس میں وہ آج غریب الروبا ہے یاد رکھیے اتفاق قائم کرنے کے لیے اتحاد پیدا کرنے کے لیے وطن عزیز میں کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں ہاں میں مانتا ہوں اتفاق پیدا کرنے کی یہ ایک کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن رب کعبہ کی قسم جب تک قرآن والے اتفاقی فارمولے پر عمل نہ کیا جائے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان اتفاق پیدا ہو سکتا ان الفاظ کو بطور تمہید کافی سمجھتے ہوئے میں قرآن کا اتفاقی فارمولہ پیش کرتا ہوں اور جب تک اتفاق پیدا نہ ہوا ملک کے اندر امن بھی نہیں آ سکتا اطمینان نہیں آ سکتا سکون پیدا نہیں ہو سکتا انسان کے دل سکون سے محروم رہے گے انسانوں کا معاشرہ امن سے محروم رہے گا جب تک قرآن کے اتفاقی فارمولے کو عملی طور پر نافذ نہیں کیا جاتا سوال میرا جواب قرآن کا اللہ کریم فرماتے ہیں کل اعلان کر میرے پیغمبر کل کون سا کل دیکھ رہے ہیں ایک یہ بھی ہوتا ہے سفار کے اوپر نیچے کا کل اعلان کر میرا پیغمبر اتفاقی فارمولہ بیان کر آلے کتاب کے سامنے مقابلے میں یہودی بھی آئے ہوئے ہیں مقابلے میں عیسائی بھی موجود ہیں میرا پیغمبر اتفاقی فارم گنا پیش کر ان کے سامنے رب کائنات کے پیغمبر نے دعوت دی کیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کریم نے قانون بنا دیا میرے پرورتگار میں کون سا اتفاقی فارمونا پیش کروں تاکہ معاشرے کے اندر اتفاق والی دولت پیدا ہو جائے اللہ پرما کنے مدن سوا نا بینا کو تو رات مارنے کا دعوی کرنے والو انجیل ماننے کا دعوی کرنے والوں تو ہاتھ میں لے کے آنے والوں انجیل اٹھا کے مقابلے میں آنے والوں آو میں آمنا کلال تمہیں اتفاق کی دعوت دیتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے اتفاق کی دعوت تھی رپے کائنات کے حکم سے آ جاؤ اہل کتاب تالا توڑ گیا میں نے تو عمل والا فارمولہ پیش کرنا ہے اتفاق والا فارمولہ پیش کرنا ہے کون سا تالا سائم تو فارمولے کی تین شکیں ان تین شکوں کو تم تسلیم کر لو یہودیوں کے ساتھ بھی اتفاق ہے عیسائیوں کے ساتھ اتفاق ہے سرگودا کے تو ہی دی بھائیوں میرے سہن بات نہیں آتی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ فارمولے کی تین شکوں پہ عمل کیا جائے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ اتفاق قائم ہو سکتا ہے اور تین شکوں پہ ہمارے معاشرے میں عمل کیا جائے تو کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان اتحاد کیسے قائم نہیں ہو سکتا اصلاحی کمیٹیاں بنانے والو اتفاق پیدا کرنے کے لیے جماعتیں بنانے والو قرآن نے کی قانون پیش کیا کون سی شک پہلے پہلے فارمولے کی الہ دن بین گم ایک بات کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں امنا کا لال جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشتراک ہے کون سی بات پہلی ہمارے فارمولے کی کہ اللہ الا اللہ عبادت کے لیے صرف کون ہے سر گودا کے تو ہی دیو دوک والا جواب نہیں آیا اللہ الا اللہ اتفاق والا فارمولہ رب کائنات کے آدر سے پیش کر رہے ہیں کہ یہودیوں تم بھی آ جاؤ عیسائی تم بھی آ جاؤ کتاب ہم سب مل کر عبادت کریں تم کے لیے اللہ کریم کی کیونکہ اللہ کریم کے سوا کوئی عبادت کے لئے گا اب یہودی بھی اللہ کریم کی عبادت کرنے والے بن گئے عیسائی بھی خالص اللہ کریم کی عبادت کرنے والے بن گئے مسلمان کہلانے والے خالص اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے تو معاشرے کے اندر بے اتفاقی باقی رہ سکتی اللہ اللہ کتاب تمہارا محبوط بھی اکیلا ہمارا محبوت بھی اکیلا عیسائیوں کا محبوب بھی اکیلا اللہ اللہ سلطان اللہ رسی کو فرماتے ہیں یقین دریالم پوتا اللہ یقینی عالم کہ لا معبود الا اللہ پلام بتا مک سو لارو گیلا بد ساری پیا تلاچ رمداری مجھے گیرے ہتھیاری چلا پتا لارو عبادت چلے گرف کون اگر سارے اللہ کریم کی عبادت کرنے والے بن جائیں معاشرے کے اندر تین والی بےطی باقی نہیں رہ سکتی اور اگلا میرا تو نقش کر لینا عبادت کے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم عبادت کا موضوع اور خلاصہ پکار ہے رسول کریم فرماتے ہیں اب تو آؤ مکل عبادت اب پکار اصل میں عبادت ہے عبادت کا مخ خلاصہ ہے یعنی مطلب کیا نکلا اللہ خود اللہ آ جا والے کتاب تم بھی مل کر ہم بھی مل کر اللہ کریم کو پکارنا شروع کر دیں جب تمام کی پکار اکیلے اللہ والی بن گئی تو بیٹے فاقی باقی رہ سکتی ہمارے ملک میں بے اتفاقی کیوں کوئی کسی کو پکار رہا ہے کوئی شجر کو پکار رہا ہے کوئی حجر کو پکار رہا ہے کوئی قبر کو پکار رہا ہے اور کوئی زندہ خدا کو پکار رہا ہے اب کیسے اتفاق پیدا ہو جب سارے مل کر زندہ خدا کو پکارنے والے بن جائیں تو کبھی بھی دین کے اعتبار سے بے اتفاقی باگی, باگی نہیں رہ سکتی اس لیے تو پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا اللہ مکل سینا پکارو تو صرف اللہ کریم کو خالص کرنے والے ہو اللہ کریم کے لیے پکار اللہ کی پکار کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی اور ملاوٹ والی پکار اللہ کے دربار میں قبول آپ حیران ہوں گے کہ ملاوٹ والی پکار بھی ہوتی ہے کہ گوئینا پرورتی کار عالم نے سورہ یونس میں ذکر کر دیا کم تم بالکل کے مجھے نا بہ مری باپ رے ہوتا جا ہوں مؤ مین گر لے مپا وزن موہی تبھی دا با مکلے سینا لہدی او مکے والو جب تم کشتیوں کے اندر جا رہے ہوتے ہو ٹھنڈی میٹھی ہوا چل رہی ہے بڑا خوشگوار موسم ہے جب جا رہی ہیں کشتیاں سفر تمہارا تیزی سے اور خوش بھی ابھی سفر ہمارا طے ہو جائے گا منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے تب پتہ چلتا ہے کہ اچانک جاتی ہن آسے آتی آ جاتی ہے تیز ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے کے اندر مدو جذر شروع ہو جاتا ہے موجیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں طوفان پیدا ہو جاتا ہے جاتے ہیں پنجابی میں مانا کروں تو کشتی والا نو پکو دہ کے سارا پراچاڑ دیا پراچاڑ دیا شہاری لوگ کے سمجھتے ہیں پراچار کون بالکل پرا چار دیتا گیا ہے یہ ذرا شکاریوں سے پوچھو نا کہ جب تین سائڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک طرف جال لگا دیتے ہیں تین طرف سے آوازیں کرتے ہیں ہیرا پیتا کرتے آتے ہیں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے اس طرف سے بھی آواز آ رہی آدمی موجود ہیں اس طرف سے شور ہے ضرور بندے موجود ہیں سامنے سے بھی آوازیں بندے آ رہے ہیں اور یہ جگہ چپ چاپ معلوم ہوتی ہے اس طرف دوڑنا شروع کرتا ہے سامنے جالو پال میں پس جاتا ہے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پرا چاڑ دینا مکے والے بھی سمجھتے نہیں رہ گئی اب کرتے ہیں کیا ہے سینا اب کہتے ہیں اللہ تو بچا اب کہتے ہیں اللہ را جو چڑھ گیا اللہ تو بچا اللہ کریم فرماتے ہیں تا بغل شینا لو تی میں پرور عالم ان کی ذائیوں کو دیکھ کر ان کی آہوں کو دیکھ کر ان کی محنتوں کو دیکھتے ہوئے جب پلم پر طوفان ختم کر دیتا ہوں موجوں میں سکون آ جاتا ہے پانی کی سطح باہر ہو جاتی ہے جب کشتیوں کے پر طے کرنے کے بعد خشکی پہ پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایزاب پنجابی چکا ہوں کہ میاں بابے دہت سی نا ساڑی کنڈ باپے انہوں نے راضی ہوئی سی یو ایزا میوشرے یہ ملاوٹ والی پکار ہو گئی نا کہ وہاں پہ تو اللہ کریم کو پکارا اور جب خوشکی پہ آگئے مصیبت ڈال گئی اب دوسروں کا حصہ بھی ساتھ ملا لیا باشوں فلان کا ہاتھ آنا اس لئے مصیبت ہماری دور ہو گئی اتفاق اس سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتا اتفاق کی فارمولے کی پہلی شکل اللہ نہ بودا الا اللہ کتاب تم بھی اللہ کریم کی پکار کرنے والے بن جاؤ اللہ کے سوا کسی کی پخار نہ کرو اور ہم بھی اللہ کریم کے سوا کسی کی پخار نہ کریں ایک کہتا ہے یا ابراہیم ہو دوسرا کہتا ہے یا اسماعیل ہو تیسرا کہتا ہے یا عزیر یا موسیع. اور ایک کہتا ہے یا اللہ اب اتفاق کیسے پیدا ہوگا جب تمام کی پکار چھوڑ کر سب کہنے والے بن گئے یا اللہ اتفاق اتفاق ہے قرآن نے اتفاقی فارمولہ پیش کیا اللہ نابا اللہ کتاب تم باقیوں کو نہ مانو اپنے مسلم شدہ پیغمبر کی بات مان لو اے اعلی کتاب حضرت ابراہیم کی شخصیت پر تو تمہارا اتفاق ہے یہودی بھی مانتے ہمارے مقتدا عیسائی بھی مانتے ہمارے پیشوا اب ان کی مثال میں پیش کروں نا ہاں کیسے اتفاق کی صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا رب اپ من ہی اے میرا پروردگار مجھے اپنے دربار میں سے نیک عطا فرما حضرت ابراہیم نے کس کو پکارا اتنا کثیر مجمع اتنا آہستہ جواب واقعی بات سچی ہے لوگ سہمے ہوئے ہیں لوگ حضرت فرما رہے ہیں سہمے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم پیغمبر دونوں کے رب آبلی مینا سالمی حضرات ابراہیم نے کس کو پکارا کس کو پکارا اولاد کی ضرورت ہے حضرت ابراہیم نے اولاد کی سے مانگی تمام کے مسلم پیغمبر اگر یہ ہوتی بھی عیسائی بھی اور مسلمان ہونے کا دعوی کرنے والے بھی امام بھی کا اتفاقی بار اگر حضرت ابراہیم مسلم پیغمبر کی بات پہ عمل کرنے والے بن گئے تمام نے اولاد اللہ کریم سے مانگنا شروع کر دی رب رب کہہ کے پکارنا شروع کر دیا اللہ کریم کے دربار میں جھولی پھیلانا شروع کر دی اتفاق اتفاق ہے معاشرے میں پیت میں پہ اتفاقی پیدا نہیں ہو سکتی رب آپ لی حضرت ابراہیم نے بیٹا کسی سے مانگا محمد صاحب یاد آئے پرماند مگتے کولوں مگتا منگے رہے مرادوں خالی <سؤال> اللہ <سؤال> کریم دادا کو چھوڑ کر مگتے کولو مگتا منگے تیرے مرادوں خالی اس کی دینا تان محمد پھر آپ خود تو سوالی کلمہ پڑھنے والے کو سمجھ نہ اے ایک ہندو کو بھی مسئلہ سمجھ آ گیا وہ کیا کہتا ہے پالی کبرا پونجن پوت تشریح نہ کہتا اتفاق بھی ضرورت ہے نا ران دے آج ران دے پور کمانا دے چلے بس کابیتری داتو خلکوں تو بولی پالی گران پوجن پوت وہ تو مارے موت کے یہ ان سے مانگے پوت ہندو کو بھی سمجھ آ گیا شادو تو عید و سننا والوں نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ مسلم پیغمبر حضرت ابراہیم ہو جب بیٹا خدا سے مانگ رہا ہے ہم بھی بیٹے بیٹیاں خدا سے مانگیں گے اللہ کریم کے سوا کوئی بھی چھولی پھیلانے کے قابل ہو اگر جھولی پھیلانی ہے اللہ کریم کے سامنے اگر پکار کرنی ہے تو صرف اللہ کریم کی ہماری جماعت نے اتفاقی فارمولہ پیش کیا اللہ کریم رسول کریم کے قرآن کی روشنی میں رسول کریم کے فرمان کی روشنی میں اللہ نابا اللہ ایشا تو سننا کبھی یہی ماٹو اشاعتوں تو عید و سننا کبھی یہی کا بھی یہی ماتو, تو نسبول اشاد سننا کی بھی یہی دعوت نوجوان نے تو عید و سننا کبھی بھی یہی نعرہ عبادت کے لئے صرف کون اور صرف ہم نوجوانوں کا یہ نعرہ نہیں ہے علوی صاحب کی یہ دعوت نہیں ہے میری جماعت کے اکابری بھی یہی دعوت دیتے گئے ہاں میں تجھے لے چلوں بجرا حضرت مولانا حسین علی نے یہی دعوت دی مجبور ہو کر شہر چھوڑنا پڑا جنگل میں جا کے ڈیرا لگایا لیکن اتنے فاقی فارمولے والی شک بیان کی اللہ نہ بوگا اللہ ہاں میں تجھے سگر کی سرزمین میں لے چلوں شمس الدین رحمت اللہ تعالی کی صدارت ہے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی کے شاگرد رشید مولانا رحو بھی بیان کر رہے ہیں اور دیکھنے والوں نے خود بتایا ہم مجمع میں موجود تھے سامنے میں اسے قرآن کھلا ہوا ہے مولانا ابرو صاحب یہی دار دے رہے تھے اللہ نہ بولا عل کے سوا کوئی عبادت کے لیک اللہ کریم کے سوا کوئی پکار کے لیک جب یہ نعرہ لگایا مولانا ابد الوف نے تو سکھر کا ایک بڑا زمیندار تھا اس کا نام تھا وہ سامنے آیا نوکیلا پتھر اٹھایا بڑا سا مولانا اب تو کے ماتھے پہ میں مارا مولانا ابد الرف کے ماتھے میں سے خون کے فوارے نکلے قرآن پاک سارا خون سے رنگین ہو گیا اور دیکھنے والوں نے بتایا مولانا اب تو نے جھولی سامنے کر لی تاکہ قرآن پاک خون سے رنگین ہونے سے بچ جائے لیکن قرآن کے سفا تو پہلے خون سے رنگین ہو چکے تھے ساری چولی خون سے بھر گئی مولانا عبد نے آنکھ اٹھائی آسمان کی طرف اور رو کے کہا تائف والی سنت ادا ہو گئی اب ہدایت والا فیصلہ فرما دے اور وہی باولدینا جو حضرت مولانا عبد الرم رحمت اللہ تعالی کو پتھر مار کے لولوان کرنے والا تھا جس کے پتھر مارنے کی وجہ سے وہ نکلا قرآن رنگین ہوا اللہ کریم نے انقلاب پیدا کر دیا دل کے اندر تو کو مارنے والا تو بیان کرنے والوں کا محافظ بن گیا یہ فضل کس کا اللہ نعرہ یہی لگایا شیخ القرآن کی گردن میں اسرے سے چل گئے پشاور میں نعرہ یہی لگایا اللہ نہ بولا اگر خالی سی باتیں رب کائنات نے بار بار تذکرہ کیا یہودیوں عیسائیوں کے سامنے اعلی کتاب ہونے کے دعوادار تھے کہ تمہارا مسلم پیغمبر کیا کہہ رہا ہے یا دلے متا بوگو ماد یس مو بدا یوگو سیرو میرا تو तो کے لے گئے تو اللہ کریم ہے تو ان کی باتیں کیوں کرتا ہے ان کی نظریں کیوں نیادیں کیوں منت منوتی کیوں سی ہے سماؤ تیری بات سنتے نہیں ہے لا یا سماؤ جول بن کر نگراں کے حکم میں ہوتا ہے نگراں کہاں نفیا گیا لا یا سماؤ भी نہیں سنتے کسی وقت بھی نہیں سنتے دور سے بھی نہیں سنتے نزدیک سے بھی نہیں سنتے دن کو بھی نہیں سنتے رات کو بھی نہیں سنتے شور سے پکار نہیں سنتے آہستہ پکار نہیں سنتے لا یس سنو سنتے بھی نہیں ہے لا یو وہ تیرا حال دیکھتے بھی نہیں ہے بھلا انکشیا اور سرا برابر تیرے کام بھی نہیں آ سکتے وہ سمی بھی نہیں ہے پسیر بھی نہیں ہے قدیر بھی نہیں ہے اپیح بھی اللہ پسیر بھی اللہ قدیر بھی اللہ تو عبادت کے لگ بھی اتفاقی فارمولہ پیش کیا اللہ کے بغور نے اور دوسری شکیے بیان کی اگر اتفاق چاہتے ہو لا نشرے کا بحیشیہ اشاطو تو توحید و سننا کی طرف سے اتفاق کا فارمولہ سن لو نوٹ کرو آگے پہنچاؤ بیان کرو جب تک قرآن والے اتفاقی فارمولے پہ عمل نہ کیا جائے معاشرہ کے اندر اطمینان پیدا ہو سکتا ہو نہیں دوسری شک فارمولے کی لانو شری کبھی شعیح اللہ کریم کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہ بنائے اگر تمام شرف سے بچنے والے بن گئے معاشرے میں بے اتفاقی باقی نہیں رہ سکتی نہ اتفاقی کا مجبور برقرار نہیں رہ سکتا پہلی شک یہ اللہ نہ بدل اللہ بلانشری کبھی سیاح اللہ کریم کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے اگر اس دوسری شيك پہ عمل کر لو تب تو, تو اتفاق تمہارا ہمارا ہو سکتا ہے ورنہ اتفاق نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں پر شرک موجود ہو اللہ کریم کی رحمت نہیں آيا کرتی اور جو معاشرہ اللہ کی رحمت سے مل کی نہیں رہ سکتی نہاکی کا مجبن برقرار نہیں رہ سکتا پہلی شک گے اللہ نہ بھی شہ اللہ کریم کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنائے گے اگر اس دوسری شک پہ عمل کرو کر تب تو اتفاق تمہارا ہمارا ہو سکتا ہے ورنہ اتفاق نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں پر شرک موجود ہو اللہ کریم کی رحمت نہیں آیا کرتی اور جو معاشرہ اللہ کی رحمت سے معلوم ہو جائے وہاں اتفاق و اتحاد بھی پیدا ہو سکتا آپ کہیں گے وہ کیسے اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں ایسا صدیقہ کی جھولی ہے دو جھولیاں نظر آئی رار کی تنہائیوں میں کی جھولی ہوجرے کی تنہائیوں میں صدیقہ کی جھولی وہ سدیک وہاں سدیکا صدیقہ اکبر ہیں لوگوں جی مہرت احمد چڑیا لوگ کہتے ہیں ہمیں تم حسن و حسین کی شان نہیں مانتے حالانکہ حضرت حسن امام الانبیاء کے تائیں کندھے پہ سوار ہوئے حضرت حسین پائیں کندھے پہ سوار ہوئے رسو لے سوار کر آگے آ رہے ہیں صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی امام الانبیاء کے کندھوں پہ جب دیکھا حضرت حسن حسین کو صدیق اکبر بول پڑے واہ حسن تیری قسمت واہ حسین تیری قسمت تمہیں کتنی اچھی سواری ملی رسول کریم فرماتے ہیں صدیق صرف سواری اچھی نہیں بلکہ سواری کو سوار بھی آ ملے ہیں وہ کندھوں پہ سوار ہوئے تم شان نہیں من کہا نا, نا. اشاتو تو عید سننا والوں کا اعلان سن اشاطو تو عید وا کیتا سن کہ جو حسن و حسین اور امام المبیا کے کندھوں پہ سوار ہوئے وہ جنتی جوانوں کے سردار بن گئے اور امام المبیا جس صدیق کے کندھے پہ سوار ہوئے وہ صدیق پوری امت کا امام بن گیا او صدیق اکبر لوگوں اک برے لوگو جی موہر تمد چڑیا جاری جی تو پہلے کلمہ رسول پڑیا روز حشر شرمندہ اسی جرا نام صدیق تو سڑیا آخو بے شک بے شک حشر شرمندہ ہو سی جرا نام تو سڑیا کم تر حق دار جنت نے جن صدیق دا پھڑیا واہ صدیق تیری قسمت اور بھی سنتے جائیے اچ نسی دے لوگوں تیر سنگت رسول درلے واہ گرام دے نصیب انہوں سنگت رسول عمر عثمان علی گاروں بلا سب تت سیک مرتے چڑی ای فیض چھلے بلا سب تت سی کب مرتے چڑی ای فیض دی چلے آج بھی رسولے نال ستے یو وے کھو رب تفسلے خیر کر رہا تھا سدیکا کی چھولی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امام الانبیاء کی زبان سے الفاظ نکلے لال اللہ یہودا ون نسارا اتنا خدو اللہ کی لانت تو یہودیوں پر اللہ کی لانا تو عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا سجدہ کہاں بنا لیا جو نبی کی قبر کا سجدہ کرے اس نے شرک کر لیا اور جب شرک آ جائے تو لان اللہ اللہ کی رحمت آ سکتی نہیں اور جب اللہ کریم کی رحمت نہ آئے کبھی بھی اتفاق و اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا توجہ ہے تیسری شک بھی بیان کرنی ہے تفصیلی وقت نہیں اشارہ دوسری شک لانو شری کا بھی سیاح ہم نے اللہ کریم کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا اسی شک پہ اتفاق کر لو تب ماحول کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پا کے اندر ان اللہ یو پھر شروع کبھی یگ فرو ماں تو نظر والے ایمان ملاوٹ والا ایمان نہیں ہونا چاہیے جس میں شرک والی ملاوٹ ہو اگر شرک کی ملاوٹ والا ایمان موجود ہوا اتفاقی فارمولے پہ عمل نہیں ہو سکتا پر وردیگار ہوٹ والا ایمان بھی ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہاں ساڑی پنجابی کہتے رلے والا ایمان وہ بھی کوئی ہاں کتنے بندے چاہیے نا پرور دے عالم فرماتی ہیں تیرواں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر سوچے یو مینو گسم بلائی علا و ہوں کہا لیے ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں لیکن مشرقہ میں اپنے ذہن کے مطابق مطلب ارد کیا کرتا ہوں اکثر لوگ کلمہ کو ہیں قرآن کی آیت کا مطلب ارد کرنے لگو خیال کرنا کسی پہ فتوا لگانا مقصود نہیں ہے وہ وقت بھی خدا نہ رہا ہے اللہ کریم کے قرآن کی آیت کا مطلب عرض کرنے لگا ہوں اللہ پرواتما مائیوں میں سرو ملائی اللہ بہ مشرق اکثر کلمہ کو مشرق ہے اور جب تک معاشرہ اور ماحول کے اندر ملاوٹ والے ایمان کا خاتمہ نہ ہو جائے کبھی بھی اتفاق پیدا ہو سکتا تیسری شک کون سی بلائی تخونا اربابلہ اے کتاب اتفاق چاہتے ہو تو تیسری شک فارمولے کی کہ ہم میں سے باز کسی دوسرے کو ایک دوسرے کو رب نہیں بنائے گا اللہ کریم کے سوا اگر ہم نے رب تسلیم کرنا ہے اکیلے اللہ کریم کو تسلیم کرنا ہے ایک دوسرے کو رب بنانے کی اجازت ہو آئی اتنا سے لوٹ رہے حضرت یہ پرورتیکار نے کیا فرمایا کیوں حضرہ طبیب نے آتم رضی اللہ تعالیٰ پہلے عیسائی تھے رسول کریم کی خدمت میں سوال کرتے ہیں پرور عالم نے قرآن پاک میں فرمایا اتو احبار من دون اللہ اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا حضرت رضی اللہ دانو سرکار دو عالم میں پہلے عیسائی تھا اللہ فرماتے عیسائیوں نے مولویوں پیروں کو رب بنا لیا یہودیوں نے مولویوں پیروں کو رب بنا لیا حالانکہ میں عیسائی تھا ہم نے مولوی اور پیروں کو رب نہیں بنایا ہوا تھا یہ پروردگار عالم نے کیسے فرما دیا رسول کریم فرماتے آدھی یہ بتا اللہ کریم کی کتاب میں ایک مسئلہ ہوتا تھا حرام حلال والا اور تمہارے مولوی اور پیر اس اللہ کریم کی کتاب کے خلاف مسئلہ اور بیان کر دیا کرتے تھے تو تم مسئلہ اللہ کی کتاب والا مانتے تھے یا مولوی اور پیروں کا بیان کیا ہوا مانا کرتے تھے حضرت ہم مانتے تو مولوی اور پیروں کی بات ہے اگرچہ جی اللہ کی کتاب میں مسئلہ اور ہوتا تھا امام الانبیاء فرماتے ہیں یہی تو ہے نا ان کو رب بنانا اللہ کی کتاب میں کچھ اللہ کریم کے پاس مان میں کچھ ہو مولوی خدا کی کتاب کے خلاف بات کریں پیر خدا کے خلاف کے کی کتاب کے خلاف مسئلہ بیان کریں اور تم بات ان کی مان لو اللہ کریم کی کتاب والے فیصلے کو چھوڑ دو یہی تو ہے نا ان کو رب بنانا اب ذرا توجہ سے میرا جملہ سننا امام الانبیاء نے تیسری شک بیان کی باقی فرمولے کی بال ارباب مندو مل اللہ کریم ہم نے کسی کو رب بھی نہیں بنانا یعنی اللہ کریم کے حکم کے خلاف کسی مولوی کو اجت نہیں ماننا اللہ کریم کی کتاب کے خلاف کسی پیر کی بات کو اجت نہیں ماننا یاد رکھنا دے والوں جب اللہ کریم کی کتاب کے خلاف رسول کریم کے خطاب کے خلاف مولویوں اور پیروں کو اجت مان لیا گیا تو کبھی بھی معاشرے میں اتفاق پیدا ہو سکتا ایشا تو ادوا سننا تھا واتے کے واتا سے موب اللہ جمی فلاقو آ جاؤ اللہ کریم کی کتاب کی طرف حجت مانے گا تو اللہ کریم کی کتاب کو پیغمبر کے فرمان کو اور دوسرا کہ نا میں تو مولوی کی بات کو بھی حجت مانوں گا پیر کی بات کو دلیل میں پیش کروں گا تو کبھی بھی اتفاق پیدا ہو سکتا اتفاق اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ حجت مانا جائے پروردگار عالم کی کتاب کے فیصلوں کو اتفاقی فارمولے کی تین شکیں عبادت اور پکار کے لگ صرف کون ہو بولو صرف کون ہو کیا پتا آپ کا یہی جواب پرور عالم قبول کر لے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں قیامت کے میدان میں یہی جواب ذریعۂ نجات بن جائے عبادت اور پکار کے لیب صرف کون ہم نے عبادت اور پکار صرف اللہ کی کرنی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں بنانا اللہ کی ساتھ میں اللہ کی صفات میں اور اس کے استحکا کے عبادت کے اندر ہم نے کسی کو شریک نہیں بنانا پرور عالم کے سوا کسی کی بات کو ہم نے حجت نہیں ماننا ان تین شکوں پہ عمل کیا جائے معاشرہ میں اتفاق پیدا ہو سکتا ہے میرے پیغمبر اعلان کر ان طلو ہم نے تو شکیں پیش کر دی کتاب اگر تم نہ مانو گے منہ مو بولنے میرا پیغمبر اللہ کی خالص سے نہ کریں اللہ کی خالص عبادت نہ کریں شرک نہ چھوڑیں اللہ کریم کی بات کو حجت نہ مانیں تو کولو تم تو اعلان کر دو بے اشہد اللہ ہوں تم اتفاقی فارمولے کو مانو یا نہ مانو ہم تو مان چکے ہیں کہ ہم نے یہ اللہ کے سوا اور کسی کی لی یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ لا علاح اللہ راہ وفا میں برتا جا قرب کے انہیں چڑھتا جا راہ وفا میں بڑھتا جا قرب کے زنہیں چڑھتا جا شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ لا اتنا عظیم و شان با دا مجمع تے اتنی اہم چلو یار سبر حدیث سنا دوک پیدا ہو, ہو بجے رسول کریم فرماتے ہیں اللہ اللہ کالن الجنہ داخلا لل داخل, الجنہ، داخل الجنہ جو بندہ دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار کرے لا الہ الا اللہ کا زبان سے لا الہ الا اللہ دے دل والی تصدیق بھی ساتھ ہو تو داخلہ الجنہ جنا داخلہ داخل, الجنہ، داخل الجنہ اللہ کریم جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا جو کہ لا الہ الا اللہ دل کی تصدیق بھی ساتھ ہو اب تو بیدار ہونا راہِ وفا میں جا. تو پرتا ایشاد کے ور کرو نوجوان نے تو ہی دا سننا کی وار کرو راہِ وفا میں پرتا قربی چڑھتا جا, جا. شوق سے ہر تم پرتا لا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اتفاقی فارمولا پہ دی پیشر باقی اللہ دے بندے ہو راہ وفا میں پڑھتا جا قربا جا شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا لا اللہ لا اللہ تیری نفی تیرا اس واد لا الہ نفی للہ اسب نفی تری نفی تیرا شیطان کے منہ پر ہے لاد نفی تیرا اسباد کے منہ پر ہے لاد شیتا کی ہے یہی سزا اللہ لا رشتہ جوڑ کوئی نہیں ہے اس کے سوال عل للہ لا الہ، اللہ، اللہ، اللہ. نا سردارو چودھری ہم محتاج کس کے حکم اسی کا اللہ اور میرا ربا اقرار کر رہے ہیں ہم حکم اسی کا اس کا راج حکم اسی کا اس کا راج ہم سب ہیں اس کے محتاج ہو کوئی شاہ کے کوئی کدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا, الہ الا اللہ، لا ہو ربا اقرار ہمارا سن اللہ جو وہ چاہے جو وہ چاہے جو وہ چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو جو وہ چاہے جو نابلم بلا نشرے کبھی سیاح بلا اتنا بازنا بازن ارباب بندو نیلا غیروں سے غیروں سے تو مانگ نیک غیروں سے تو مانگنا بھیک کوئی نہیں ہے اس کا شریک وہ زور سے بہترو زور سے بہترو اتفاقی فارمولا غیروں سے غیروں سے تو مانگ نہ بھی کوئی نہیں ہے اس کا شریک تم منگ کرتا ہے بوتا تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ غور سے سن میرے بھائی شرک ہے تو زخ کی کھائی لا نشرے کا بھی سیاح اتفاقی فارمولا غوروں سے سن غوروں سے سن میرے بھائی شرک ہے تو کی کھائی دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ تو سننا کا اعلان سن لو یہی ہمارا مہتو اور مشن گیلانی گیلانی کیا ڈرنا ہے گیلا رب رب <تصفيق> حضرت عمر کی فضیلت میں بڑی معلومات اکت گئی تھی لیکن ایک بات کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ حضرت عمر کو آ حضرت نے آخری وقت میں قلم دبات لانے کا حکم دیا تھا مگر انہوں نے آپ کا حکم نہیں مانا اور قلم دبات نہیں دی <تصفيق> یہ جھوٹ ہے بھائی نبی باغ نے حضرت عمر کو قلم دواد لانے کا حکم نہیں کوئی کسی حدیث میں نہیں ہاں مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی باغ نے مجھے حکم دیا تھا کہ قلم دواد لے کے آ لیکن میں قلم دواد لے کے نہیں آیا میں قلم دواد لے کے نہیں آیا یہ تو مصرد احمد کی حدیث ہے ورنہ نبی باغ نے مطلق کہا تھا سب لوگوں سے جو اس وقت چارپائی کے قریب تھے قلم دباب لے کے آؤ میں تمہیں کوئی ایسی بات لکھ دوں میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے سب صحابہ خاموش حضرت عمر نے جب یہ بات سنی حضرت عمر نے کہا حسب و نا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب ہو ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے ہمیں کسی تاریخ کی کوئی ضرورت نہیں کیوں کہا جس دن نبی پاک کہہ رہے تھے قلم دبات لاؤ میں تمہیں کوئی بات لکھ کر دوں اس سے اکاسی دن پہلے نبی پاک حجت المدا کے موقع پر یہ بات کہہ چکے تھے وہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی کتاب اللہ و سنت ایک اللہ کی کتاب ایک اپنی سنت یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اوپر سے اعلان ہو گیا ہر یم محتمار دو لکھو تین لکھو تین مکمل ہو گیا کتاب تمہارے اندر آئی اب نبی پاک اپنی وفات سے پانچ دن پہلے صحابہ کا امتحان لے رہے ہیں انہیں وہ بات یاد ہے جو حجت المداع میں میں نے کہی تھی نبی پاک کہتے ہیں غلط بات لے کے آؤ میں تمہیں کچھ اور بھی لکھ دوں نبی پاک نے امتحان لیا اور فاروق یادم سو میں سے سو نمبر لے کے پاس ہو گئے اس نے کہا بولا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی کہتے یہاں سے چڑھا دیں گے موسم اتار دیں گے مامے تو اور ہی اتار دیا کیٹیاں کچیاں گولیاں شریعت نہیں کھیلتی یہ عدالتیں ہیں آپ کی ٹیلی فون پہ آپ کی گواہی سنتی ہے ٹیلی فون پہ گواہی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی نکاح بھی ٹیلی فون پر نہیں ہوتا نکاح کے لیے شرط ہے کہ گواہ بھی سامنے موجود ہو اور دو بھی وہیں موجود طلاق دینے کا شری طریقہ کیا ہے کیا عالت عمل میں عورت کو طلاق دی جائے تو وہ طلاق ہو جائے اور کیا عورت کا طلاق کے وقت وہاں موجود ہونا ضروری طلاق کے مسئلے میں چارے اکثر لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں کچھ تو کہتے ہیں وہ کہ میں طلاق کہی ایسی پر اس وقت سنامی تک اور نہیں سی وہ سمجھتے بھی پاس ہو تب ہوتی کیا لوگ کہتے ہیں کہ وہ امید سے تھی سنیے گا طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مزاق میں بھی دو گے تو طلاق ہو جائے گی حالت حمل میں دو گے تو طلاق ہو جائے گی عورت کی ناپاکی کی حالت میں ہوگی تو طلاق ہو جائے گی شری طریقہ طلاق کا پتا میں دیتا ہوں پھر کرنا کسی کو یہ مجھے پتا ہے شری طریقہ طلاق کا یہ کہ عورت کے باقی کی ایام جب عورت پاک ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک تلاق میں مجھے ایک تلاق ایک مہینہ انتظار کرو دوسری دفعہ اس کو ایام آ جائیں پھر جب دوسری دفعہ پاک ہو جائے اور تم سمجھو کہ میں نے تو اسے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے پھر اسے دوسری طلاق دے دو پھر ایک مہینہ اور انتظار کرو تیسری پاکی جب عورت پہ آئے تو عورت کو تیسری طلاق دے دو اس طرح اگر طلاق بندہ دے میرا خیال ہے کہ ایک فیصد جدائیاں بھی اس لیے کہ پانچ منٹ کے بعد بندے کے ہوش ٹھکانے ایک دے گا تو ابھی باغ دور اپنے ہاتھ میں ہو تصیں دیاں سات سو میں کہ سات سو تلاب وہ کہتے ہیں نا بھائی پٹان تھا ایک تو مولی صاحب کے پاس آیا اس نے کہا مولی صاحب کچھ ہم نے تلاق دیے تو وہ مسئلہ تم سے پوچھنا ہے تو مولی صاحب نے کہا بھائی بات سنو اگر تم نے ایک یا دو تلاک دیے نا پھر تو کوئی صورت نہیں ہے بسنے کی بالکل ختم اور اگر تم نے تین طلاقیں دی ہیں تو گنجائش میں نکال گا اور تو اپنے موہ بول پیا کہ میں کتنی دیتی ہیں؟ میں نے تین ہی دی بڑا لازک سا مسئلہ ہے اس میں بڑی احتیاط میں کئی دفعہ ہمارے پاس آدمی آتے ہیں جی کوئی سورت کٹو جی ایس کا نا جی مول جی پہ پڑھو ہم استان کرتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے ایک دو تین ہم کہتے ہیں کس طرح صورت لکھا کم از کم یہ تحریر لکھنے سے پہلے کسی مولوی سے مشورہ کر لو کہ مولوی صاحب میں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں مجھے طریقہ بتائیے کیا طریقہ ہے اس کا اس کے مطابق آپ کریں جب میت کی جادبائی اٹھا کر کب لے جاتی ہے اسے کس طرح اٹھانا چاہیے اگر قبلے کی طرح میت کے پاؤں ہو جائیں تو گنا نہیں ہوگا یہ بڑی عجیب بات ہے کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ میت کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں یوں باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے قدم کہاں ہوں گے کافی کی طرف ہوں گے تو وہ جہاں سے نکلیں گے تو قدم آگے رکھیں گے سر اس طرح قدم اس طرح باہر جائیں گے وہ پھر بدل لیں گے تو وہ جو گلی مڑتے ہیں چارپائی کو پھیرتے رہتے ہیں کہ میت کے پاؤں جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو نہیں ہونے چاہیے یہ بیچارے جائے لوگ اس طرح کرتے ہیں آپ مسئلہ یاد رکھیے میت کا سر جو ہے اس طرف ہونا چاہیے کس طرف آپ جا رہے ہیں میت کا سر اس طرف ہونا چاہیے جس طرف آپ جا رہے ہیں پیر جس طرف بھی ہوتے چلے جائیں اس میں کوئی فرق ہو. نہیں پڑے گا اہل بیت کا اطلاق کن کن ہستیوں پر ہوتا ہے آپ کی نہیں سمجھتے ہیں؟ بیعت کون ہے تصنی ہے ہمارے یہاں تاثر یہ ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ حسنین کری بی اور محمد رسول اللہ یہ کون ہے اہل بیگ صحابہ اور اہل بیل ہے میں نے کہا جیے گا بڑا لکھا تب تک توجہ کریں میں نے کہا حضرت علی کیوں اہل بیس ہے بتاؤ مجھے حضرت علی کیوں اہل بیس ہے وجہ بیان کرو اس نے کہا وہ سب پاک کے داماد ہیں اس لیے اہل بیت ہیں میں نے کہا اگر داماد ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ اہل بیس بنتا ہے تو پھر حضرت علی بعد میں اہل بیس بنیں گے حضرت عثمان پہلے بنے گئے تو پھر حضرت عثمان کو کیوں نہیں مانتے ہو اس نے کہا نہیں نہیں اس طرح نہیں حضرت علی اس لیے اہل بیت ہے کہ وہ نبی اب کے چچا داد بھائی ہیں میں نے کہا اگر چجاد بھائی ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ اہل داج بنتا ہے تو پھر صرف حضرت علی بہل بیت نہیں ہے عباس کے بیٹے بھی اہل بی اباس نبی پاک کے چچا ہے کہ کوئی نام بولو چچا ہے کہ کوئی نام پھر عباس کے بیٹے بھی کیا بنیں گے اہل بیت اور حضرت علی کے دو بڑے بڑے بھائی جعفر اور اکیل وہ دونوں صحابی ہیں ایک کا نام ہے جعفر دوسرے کا نام ہے اکیل حضرت علی کے وہ بھائی بھی کیا بنیں گے اہل بیت یہ کیا آپ نے استعمال کر دیا سنیے گا اہل بیت کا سب سے پہلا مزدا نبی باد کی بیویاں ہیں پھر سنو اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق کس پر ہوگا بولو بولو کس پر ادواج مظاہرات پر اٹھوکرا کرا اٹھاؤ کرا اللہ سے یوز امان قوری سہارت بھائی بہ مظاہر تم پارے کی یہ آیت ہے نکالو بائیسواں پارا گھروں میں جا کے اٹھائیے جس جگہ پہ اہل ویت کا فکر ہے اس سے پہلی ایج میں بھی نبی باغ کی بیویوں کا تذکرہ اس کے بعد بھی نبی باپ کی پہلے بھی بعد میں بھی بیویا پہلا اترا کیا بیویوں پر ادواج مطرات پر ایک سوال آپ سے ایج میں نہ والے میں گھر گھر گھر نہ ہوتی ہے بی, بی ہوتی کچھ ہو رہ کے دیکھو تو صحیح اہل بیستا ہے کیا زکات دیتے وقت فقیر کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکات کی رقم ہے نہیں جی. جب آپ زکات دے رہے ہیں تو جس بندے کو آپ زکاط دے رہے ہیں اگر آپ کو اس کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں تجھے توحفہ دے رہا ہوں لیکن خود آپ کی نیت کیا ہے زکات کی ہے تو آپ کی جکات ادا ہو جائے گی جو لے رہا ہے زکات اس کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں کہ یہ زکات ہے کوئی ضرورت نہیں کیا دکات ہے کسی مشرق کو کسی کافر کو دکات نہیں دی جا سکتی